الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا النبيين والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله نور قاضی راضی مالکی رحمۃ اللہ تلا مشہور کتاب اشفا بتعریف حقوق المصطفى صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فضل کرم سے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم نے اپنا اس کتاب سے قسم اول سے مکمل کر لیا آج سے انشاءاللہ اللہ اس کی قسم ثانی کی ابتدا ہوگی پہلی قسم کے اندر نبی رحمت شفیع صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت کو مختلف انداز میں قاضی مالکی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا اب اس فصل کے اندر بالخصوص ایک امتی پر ایک مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا حقوق ہیں اور ساری مخلوق پر حضر استاط اسلام کے کیا حقوق لازم ہوتے ہیں اس بات کو قاضی رحمتہ اللہ تعالی علیہ تقریباً اٹھائیس فصلوں کے اندر بیان کریں گے چار باب اور اس میں 28 فصلیں ہوں گی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق کو بیان کیا جائے گا پہلی فصل کے اندر قاضی رحمۃ اللہ نے پہلے باب کے اندر آپ نے پانچ فصلیں بنائی ہیں تقریباً اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بالخصوص ایمان لانا اور آپ علیہ السلاط اسلام کی اطاعت کرنا آپ علیہ الصلاطاسلام کی اطباع کرنا آپ علیہ السلاط اسلام کی اقتداء کرنا اس کو بالخصوص بیان کریں گے اور صحابہ کرام علیہم علیہمان کے بالخصوص اقوال کے نبی کریم رعف الرحیم علیہ افضل و تسلیم کی اتباع کس قدر ضروری ہے اور صحابہ کرام رام علیہ کس انداز میں حضور علیہ و اسلام کی اتباع کیا کرتے تھے اس کو بیان فرمائیں گے اور برعت کی مذمت بیان کریں گے سنت کی اہمیت کو بیان کریں گے تو یہ ایک لحاظ سے بڑا جامع اور انتہائی علمی باب ہے علمی قسم ہے کہ جس کو کاضی آزمل کے رحمۃ اللہ تلاڈ بیان فرما رہے چنان کے فرماتے ہیں القسم خانی دوسری قسم فیما انامی من شکوق ہی علیہ السلام قال القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى وهذا قسم لغصنا فيه الكلام في وجوب تصديقه واتباعه في سنته وطاعته وهذا قسم لغصنا فيه الكلام في أربعة أبواب على ما ذكرناه في أفضل الكتاب ومجموعها في وجوب تصديقه واتباعه في سنته وطاعته ومحبته وہ مناستی ہی وہ توقیر ہی و بر ہی وہ حکم صدی اڑے ہی و تسلیم وہ <قَبْرِهِ> یعنی یہ قسم ثانی ہے کتاب کی اور اس میں بھی ہم نے چار باب ذکر کی ہیں اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کرنا آپ کی سنت میں آپ کی اتباع کرنا آپ کی داد کرنا آپ سے محبت کرنا آپ سے خیرخواہی کرنا آپ کی تعظیم کرنا آپ کے ساتھ بھلائی کرنا آپ پر درود و سلام بھیجنا اور آپ علیہط اسلام کی قبر کی زیارت کے احکام کو بیان کریں گے فرماتے ہیں الباب الاول پہلا باپا سنتی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا باب اور آپ علیہ السلام کی کات کا واجب ہونا اور آپ کی سنت کا اتبا کرنا سب سے پہلی جو گفتگو کازیاز مالکی رشمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ پیچھے ہم نے حضور علیہ اللہ کی نبوت کے حوالے سے آپ کی رسالت کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ تبارک و نے کس قدر مقام اور مرتبہ حضور علیہ السلاط اسلام کا بلند فرمایا ہے تو جو بھی ان معاملات کو پڑے گا تو اس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی جائے گی اور اگر ایسا شخص پڑتا ہے کہ جو اہل ایمان میں سے نہیں جب وہ بھی پڑھے گا سنے گا تو حضور علیہ وسلاط والم کی حقانیت حضور علیہ کی رسالت و نبوت اس پر بھی واضح ہو جائے گی لہذا ہر ایک پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی تصدیق کرنا یہ واجب ہے یہ سب سے پہلی گفتگو فرمائی کہ سب سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لوگوں پر یہ ہے کہ آپ علیہ اللاط اسلام پر ایمان لے کر آئے اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم اللہ تبارک و کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں ان تمام میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سچا تسلیم کریں کہ آپ علیہ السلاط اسلام کی تصدیق کریں جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے اس پر ابتدا میں قرآن مجید فرقان شمید کی تین آیتیں قاضی اعظم کی رسمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمائیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا چپ فرماتے ہیں کہ اذا بما ازا تقرم صحت و رسالت ہیمان و بھی تصدیق ہو فیما یعنی جب ہم نے پیچھے جو باتیں ذکر کی ہیں اس سے یہ واضح ہو گیا مقرر ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت اور آپ کی رسالت کی صحت تو ہر ایک پر حضور اڈلاۃ استعمال پر ایمان لانا اور آپ کی تصدیق کرنا ان معاملات میں جو آپ لے کر آئے ہیں یہ واجب یعنی فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اشاد فرماتا ہے قول باہ تبارک و تعالیٰ نوری اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ رسول سے مراد یہاں پر نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات انزلنا اور اس نور تبارک و تعالیٰ ان کا شاہیدر نبیروں اللہ تبارک و تعالی کا جو اسلوب کلام ہے اس کو یعنی ملازہ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر شاہد یعنی گواہ بنا کر یعنی آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا کیونکہ گواہی دیتا وہی ہے کہ جو حاضر بھی ہو جو ناظر بھی ہو موجود بھی ہو وہ اور آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا وہ ایرن اور آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ تاکہ لوگ ایمان لے کر آئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے خطاب فرماتا براہ راست لوگوں سے خطاب ہوا کہ حضور علیہ کو ہم نے جو شاہد و مبشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے تو تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ براہ راست اللہ تبارک وطا نے خطاب فرمایا تمام لوگوں سے کہ ان کو رسول بنا کر بھیجنا ان کو گواہ بنا کر بھیجنا ان کو مبشر بنا کر بھیجنا ان کو نذیر بنا کر بھیجنا اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آ جاؤ یعنی ایک ہوتا نا غیبت کے سیغے سے غائب کے سیغے سے گفتگو ہوتی تو وہ بھی اپنی جگہ درست ہے لیکن خطاب کا سگا بالخصوص مخاطب کرنا کسی کو تو یہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے ایک تو غیبت کے سیگے میں گفتگو کی جاتی ہے اور لیکن اس کو بدل کے براہ راست خطاب کر لینا یہ تنبیہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ یہ کام ضرور ضرور تم نے کرنا ہے تیسری آیت میں فرماتا ہے وَقَالَ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي جِلْ أُمِّي جِلَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَرِيمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ کہ پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، وہ رسول کے جو نبی ہیں جو امی ہیں وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق کرتے ہیں اس کے کلمات کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اب قاضی اعظم کی رحمت اللہ تعالی آگے بیان فرما رہے ہیں کہ ان آیات سے اور دیگر آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا جائے ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ایمان مکمل بڑی خوبصورت گفتگو اس کے رسول میں ڈوبی ہوئی مفتی احمد یارخ نعیمی رحمتہ اللہ تعالی نے بیان فرمائی اپنی کتاب علم القرآن کے اندر کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کے تین معنی ہیں ایمان کے تین معنی ایک لغت کے اندر معنی ہے کہ لغت کے اندر کسی چیز کو پختہ کرنا کسی چیز کو امن دینا امن کے اندر داخل ہونا داخل کرنا یہ ایمان کے ہے پختہ کر دینا کسی چیز کو مضبوط کر دینا شریعت کی اصطلاح کے اندر ایمان کا مطلب ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر آئے اس میں آپ کی تصدیق کرنا یعنی ضروریات دین کو ماننا ضروریات دین کو ماننا یہ ایمان ہے فرماتے ہیں تیسری اصطلاح ہے قرآن کی اصطلاح قرآن کی اصطلاح میں ایمان نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مطلق مان لینا یہ جو حضور فرما دیں اس پہ سر جھکا لینا یہ ہے قرآن کی اصطلاح میں ایمان قرآن ایمان اسی کو کہتا ہے کہ جو آپ کو اپنا حاکم تسلیم کرتا ہے وہ مومن ہے اس پر پھر آپ نے کئی آیات پیش کی قاضی اعظمال رحمۃ اللہ تعالی بھی یہاں آیت پیش کرے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے قرآن کی لوگوں میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان اللہ اگرچہ کی اس آیت کی تفصیلیں اور بھی بیان کی گئی ہیں کہ چونکہ یہ منافقین تھے زبان سے کہہ رہے تھے دل سے لے کر نہیں آئے تھے اس لیے اللہ نے آگے فرمایا وما هم کہ یہ ایمان والے نہیں ہے لیکن مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ان لوگوں نے یہ تو کہا کہ آمنا بالله و بالجوم الآخر کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آمنا بالله و بالنبی و تو اللہ تبارک وقت نے فرمایا کہ وما ہم بھی مؤمنین ایمان والے آئین یعنی جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہو اس وقت تک ایمان مکمل ہو سکتا کی رحمت اللہ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی, الفتح کی آیت ذکر کہ ورسول کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے فقت اتنا نہیں فرمایا کہ رسلی کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے دردناک اذاب تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے فرماتے إِلَّا واجب وسیش و اسلام وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا اس کے بعد قاضی اعظم ملک رحمت اللہی تعالی علیہ نے کچھ آحادی سے طیبہ بیان کی ہیں کہ جن کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم پر جب تک ایمان نہیں لایا جائے گا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا مومن ہوگا ہی اسی صورت میں جب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ پر ایمان لے کر آئے اس میں سے مشہور حدیث سے مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجھ پر ایمان نہ لائیں اور اس پر ایمان نہ لائیں جو میں لے کر آیا جو احکام جو قرآن میں لے کر آیا اس پر ایمان نہ لائیں اس وقت تک ان سے قتال کروں یہ اس بات پر دری ہے کہ جب تک ایمان نہیں لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر حضور علیہ السلط اسلام پر آپ کی لائے ہوئے دین پر تو اس وقت تک وہ مومن نہیں اس وقت تک وہ مومن نہیں فعیزہ جب وہ ایمان لے آئیں گے اسمو منی دما اہوم و اموال تو اس صورت میں اپنے مالوں کو اور اپنے خونوں کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے کہ اب یہ مومن ہے تو مومن جو ہے وہ ایک مومن کے اوپر دوسرے مومن کا خون اس کا مال اس کی عزت یہ حرام ہوا کرتی ہے تو اپنے خونوں اور اموال کو محفوظ کر لیا اللہ مگر جو اسلام کہا وہ ایمان لے آتا ہے تو ایمان لانے کے بعد اس کا مال محفوظ اس کی جان محفوظ اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے مال اس کا محفوظ ہے اس کی جان محفوظ ہے اس کو اب کوئی دوسرا مومن جو ہے وہ آ, نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کے اوپر حرام ہے ویسے تو کوئی ایمان نہیں لایا تو اس کے احکام دوسرے ہیں ہر ایک سے قتال قتال لازم نہیں ہوتا قتال کی صورتیں ہیں کہ کہاں پہ قتال ہوگا کے لیے شریعت متحرہ نے اصول مقرر کیے ہوئے ہیں یہ فرمایا اللہ بھی ایمان لے آیا تو ایمان لانے کے بعد کیا کبھی اس کو قتل کیا ہی نہیں جا سکتا اس کو موت کی سزا دی ہی نہیں جا سکتی فرمایا اللہ بھی ہاں کچھ حقوق ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس پر قتال کا یا اس پر قتل کا حکم جاری ہوگا وہ حقوق مشہور و معروف ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام لے مرتد ہو جاتا ہے یا کوئی شخص شادی شدہ ہے اور وہ زنا کا ارتقاب کرتا ہے محسن ہے زنا کا ارتکاب کرتا ہے یہ اور تیسرا وہ کہ جو کسی کو قتل کر دے تو ان تینوں کے بدلے میں اس کو بدلے کے اندر قتل کیا جائے گا تو اللہ بھی حق ہے اسلام کے حقوق میں سے اگر کسی کو پامال کیا کہ جس کی بنیاد پر اس کی اس کے اوپر قتل کا حکم آتا ہے تو ایک الگ بات ہے ورنہ انہوں نے اپنے مال کو اپنی جانوں کو ہم سے محفوظ کر لیا وہ حساب ہوں اور ان کا حساب اللہ تبارک وطالع پر یعنی اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اگرچہ کے دل کے اندر کفر چھپایا ہوا ہے تو جو باطن کا معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے ہم ظاہر کے مطابق ان کے اسلام کا فیصلہ کریں گے اور ان کے اوپر مومن ہونے کا حکم دیں گے ان کا ایمان اور ان, کی ان کے اموال یہ محفوظ رہیں گے ٹھیک ہے بتانا مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں جو مومن ہونے کی شرط لگائی ہے وہ شرط اس صورت میں ہے جبکہ حضور علیہ السلاطلا اسلام پر ایمان لے کر آئے فرماتے ہیں حدثنا ابو محمد الخشني الفقيه بقراءتي عليه قال حدثنا الإمام ابو علي الطبري قال حدثنا عبد الغافر الفارسي قال حدثنا ابن عمرويه قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا ابو الحسين قال حدثنا اميه بن بسام قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا روح عن الاعلى ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمن بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال القاضي أبو الفضل والإيمان به عليه السلام هو التصديق نبوته ورسالة الله له وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنتق بالشهادة بذلك باللسان تم الإيمان به والتصديق له كما ضرد في هذا الحديث نفسه من رباية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرت ان اقاتل الناس حتی يشہدو اللہ الہ الا الله وان محمد الرسول اللہ یہاں پر ایک بہاں سے جس کے اوپر یہ مکمل قاضی آزمال کی رحمت اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کے لئے ہیں نبوت و رسالت کی تصدیق کی جائے یہ مطلب ہے اور جو کچھ آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں اس میں آپ کو سچا مانا جائے اس میں آپ کو سچا مانا جائے یہ ہے حضور علیہ السلاط اسلام پر ایمان لانا اب اگلی جو گفتگو ہے اس میں جو خلاصہ ہے اس کا یہ ہے اصل چیز ہے دل کی تصدیق اصل چیز دل کی تصدیق ہے اب کیا زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرنا یہ ضروری ہے کہ زبان سے بھی اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں اس کا اقرار زبان سے کرنا ضروری ہے تو اس کا حاصل یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد دل سے تصدیق کرنے کے بعد سچا ماننے کے بعد اگر تو اس کو سرے سے موقع ہی نہ ملا کہ وہ اقرار کر سکتا اقرار کر سکتا زبان سے اس بات کو بیان کر سکتا اتنا موقع ہی نہ ملا تو ایسا شخص اند اللہ مومن ہے اللہ کے نزدیک مومن ہے اقرار یعنی زبان سے جو اقرار کیا جاتا ہے یہ دنیا کے احکام کو جاری کرنے کے لیے ہوتا ہے دنیا کے احکام کو جاری کرنے کے لیے کہ اب اس کے اوپر مسلمانوں والے احکام جاری ہوں گے کہ اس پہ نماز جنازہ پڑی جائے گی اس کا کفن دفن ان تمام معاملات کو کیا جائے گا اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے گی یہ کیا ہے زبان سے اقرار کے اوپر اس کی بنیاد ہے ورنہ حقیقت کیا ہے دل سے تصدیق کرنا اب اس کو اتنا موقع ہی نہ ملا کہ وہ اقرار کر سکتا تو اب چونکہ دیگر مسلمانوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ایمان لے کر آیا یا نہیں لے کر آیا لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو وہ مومن ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کے اوپر مسلمانوں والے احکام جاری نہیں ہو گیا یوں ہی اگر اس کو اتنا موقع ملا کہ اس کو موت نہیں آئی فوری تصدیق کی اس نے دل سے اتنا موقع اس کو ملا ہے کہ اگر وہ اقرار کرنا چاہے تو اقرار کر سکتا ہے تو اب اس میں دو صورتیں ہیں نمبر ایک کہ اس سے اقرار کا مطالبہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا اس سے کہا گیا کہ تم اقرار کرو کہ تم مومن ہو اب اتنا اس سے مطالبہ کیا گیا اور اس نے ناؤز باللہ انکار کر دیا باللہ انکار کر دیا تو اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا وہ کافر ہو جائے گا کہ دل سے سچے ماننے کا نام ہے دل کی کیفیت کا نام ہے اب ہمیں تصدیق کا پتہ کیسے چلے گا تو پتہ جو چلے گا وہ اقرار کے ذریعے ہی پتہ چلے گا اقرار کے ذریعے معلوم ہوگا کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے تو جب اس نے انکار کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ تصدیق نہیں کہ جس کے ذریعے سے ایمان پورا ہوتا ہے کہ تصدیق کا تقاضا یہ ہے کہ زبان سے بھی اقرار کرے جب مطالبہ کیا جائے اور کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ ایمان چھپائے گن پوائنٹ پہ کھڑا ہوا ایک الگ بات ہے پسٹل اس کے سر پہ رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ اقرار کرے گا تو اس کو مار دیں گے تو اس موقع پر چھپانے ایک الگ بات ہے ویسے ہی اس سے اقرار کا کہا گیا اور اس نے اقرار نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تصدیق پوری نہیں ہے لہذا وہ مومن نہیں ہوگا اور اگر اس نے مطالبہ کرنے پر اقرار کر لیا تو وہ ایند اللہ بھی مومن ہے اور ایند الناس بھی مومن ہے دنیا کے اندر اس کے اوپر مومنوں والے احکام ہی جاری ہیں اور اگر اس سے مطالبہ نہیں کیا گیا اس سے مطالبہ نہیں کیا گیا اقرار کرنے کا مقابلہ کسی نے مطالبہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ مومن کے لائے گا اند اللہ وہ مومن کے لائے گا لیکن دنیاوی احکام کے لیے جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ جو دنیاوی احکام جاری ہوتے ہیں وہ اقرار کی بنیاد پہ جاری ہوتے ہیں زبان سے اقرار کی بنیاد پر جاری ہوتے ہیں تو اس صورت میں اند اللہ وہ مومن ہے لیکن مومنوں کے نزدیک مسلمانوں کے نزدیک وہ کافر ہی قرار پائے گا کہ دنیاوی احکام جو ہے اس کے پر جاری نہیں کیے جائیں گے تو اسی بات کو قاضی آزمال کی رحمت اللہ تعالی احدیث کی روشنی میں مزید بیان کر رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ حدیث جبریل کے ذریعے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ حدیث جبریل کے اندر ویسے ایمان اور اسلام ایمان اور اسلام یہ ایک ہی چیز ہے ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے یعنی مصداق کے اعتبار سے جس کو مومن بولیں گے اس کو مسلم بولیں گے جس کو مسلم بولیں گے اس کو مومن بولیں گے البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو دل کی تصدیق ہوتی ہے جو احکام باطنیاں ہوتے ہیں باطن کے جو احکام ہوتے ہیں ماننے کے جو احکام ہوتے ہیں اس کو ایمان بولتے ہیں اور جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں اس کو اسلام بول دیتے ہیں جیسے نماز کو فرض ماننا اس کو ایمان کہا جائے گا اور نماز پڑھنا اس کو اسلام کہہ دیا جاتا ہے یہ بعض وقت ہوتا ہے ورنا اسلام اور ایمان کیا ہیں شی واحد ہیں خواتین کے احکام پر ماننے کے احکام پر بعض وقت ایمان کا اطلاع کرتے ہیں اور ظاہری افعال کے اوپر اسلام کا اطلاع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو قاضی اعظم رحمت اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ حدیث جبریل کے اندر دونوں چیزوں کو ضروری قرار دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم سے جب جبریل امین نے یہ پوچھا کہ ایمان کیا ہے ایمان تو آپ نے یہ فرمایا کہ انتمین اب اللہ و پوری حدیث سے مبارکہ ملائی کا اور کتابیں وغیرہ سب کا تذکرہ ہے لیکن یہاں پر ایمان کس چیز کا نام قرار دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر ایمان لے کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور جب اسلام کے بارے میں پوچھا کہ مل اسلام و اسلام کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان تشہد اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے گواہی زبان سے دی جاتی ہے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یعنی دونوں مقامات پر زبانی بھی اور دل والے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا گواہی حدیث اذ عن الاسلام فقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ وزکان زبان سے قرار کرتا ہے اور دل سے بھی تصدیق کرتا ہے تو یہ کامل ترین صورت ہے یہ کامل ترین صورت ہے اب آگے ایک اور مثال ایک اور صورت بیان کرتے ہیں کہ جو مضموم ناپسندیدہ ترین صورت ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے گواہی دے لیکن دل سے منکر ہو دل سے انکار کرنے والا ہو جس کو شریعت کی اصطلاح میں منافق بولتے ہیں جس کو شریعت کی اصطلاح میں منافق بولا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو مضموم حالت ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں لیکن دل کے اندر اس کے یہ احکام نہیں ہے دل کے اندر وہ تصدیق نہیں کرتا اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ایسا کو شریعت کی اصطلاح کے اندر منافق کہا جاتا ہے لیکن جو زبان سے اقرار کر لے گا ہمارے سامنے زبان سے اقرار کر لے گا اگرچہ کہ اس کے دل میں ایمان نہیں تو ہم لوگ مکلف ہیں ظاہر کے ہم لوگ مکلف ہیں ظاہر کے کہ حاکم اسلام اور مسلمان جو اس پر احکام جاری کریں گے جو اس کے حقوق مانیں گے وہ اسلام والے ہی مانیں گے اسلام والے ہی مانیں گے ہم باطن کے اوپر مقرر نہیں کیے گئے باطن کے اوپر مقرر باطن کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپردے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے ہم جو اسلام کا حکم کریں گے وہ اس کے کال کے اوپر ہی کریں گے کہ اگر وہ ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار نہیں کرتا تمام ضروریات دین کو مانتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر ایمان ہی کا قول کیا جائے گا باقی رہا اس کے دل میں کیا ہے اس نے کیا چھپایا ہوا ہے وہ اس کا اور اللہ تبارک و کا معاملہ ہے اس بات کو قاضی آزمان کی رحمت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ان کا یہ زبان سے دے دینا ایسا ایمان ان کو فائدہ نہیں دے گا اس لیے کہ ایمان نام ہے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کا فرماتے مظمونا کل رسول یعنی منافک آ کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تبارک و تعالی پہلے فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ حق رسول ہیں اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ بول لیں کیا جھوٹ بول لیں کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں منافق جو گواہی دیتے ہیں وہ گواہی کے اندر جھوٹے ہیں ان کی بات جو کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے اسی لیے پہلے فرما دیے ودماہ یا نقل رسول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں لیکن یہ منافق اپنی گواہی کے اندر جھوٹے ہیں اے کاذبون فی قولهم ذالکا ان اعتقادهم والتصدیقهم وهم لا یعتقدونه فلما لم تصدق ذالک دمائرهم لم ينفعهم ان يقولوا بیالسنتهم ما لیسا فی قلوبهم فخرج عن اسم الایمان ولم جکن لهم فی الاخرہ حکم اذ لم جکن معہم ایمان۔ ولحقوا بالكافرين في الدرك الأسفل من النار وبقي عليهم حق الإسلام بإذهاد شهادة اللسان في أحكام الدنيا المتعلقة بالأئمة وحكام المسلمين الذين أحكامهم على الظواهر بما أظهروه من علامة الإسلام إذ لم يجعل للبشر سبيل إلى السرائر ولا أمروا بالبحث عنها بل نها النبي صلى الله عليه وسلم عن التحكم عليها تسطیقان یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دل کے پیچھے پڑنے سے منع فرمایا کہ دل کا حال اللہ تبارک وطلا جانتا اس نے جب اقرار کر لیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے دوران جنگ ایک کافر کو مان دیا قتل کر دیا لیکن کب قتل کیا جب کہ اس نے تلوار اوپر اٹھی ہوئی تھی اور ایمان لے کر آ گیا اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اب اس حال میں وہ ایمان لے کر آئے تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یا کسی اور صحابی نے اس کو قتل کر دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو حضور الاستاتوس سامنے नाराज ہوئے تو نے کہا کہ وہ تو تلوار کے خوف سے ایمان لے کر आया था تلوار سر پہ پڑی ہوئی تھی تو وہ ایمان لے کر اگیا وہ ایمان توڑی لانا چاہ رہا تھا تو حضرت الاستاتوس نے فرمایا حلا شقتا عن قلبی کہ کیا تو نے اس کے دل چیر کے دیکھ لیا تھا تمہارے پاس کیا راستہ تھا کہ دل کے معاملے کو جان لیتے جب وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے تو اس کے اقرار کو تسلیم کرنا چاہیے تھا یہ حاصل ہے تو فرمایا کہ دل کے پیچھے پڑنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ظاہر کے مطابق فیصلہ یہ کیا جائے گا آگے وہی باتیں بیان فرماتے ہیں مالکی جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اگر وہ دل سے تصدیق کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ اقرار کر سکے تو اس صورت میں اند اللہ وہ مومن ہے ایمان لایا لاتے ہی اس کا انتقال ہو گیا اور ایسے واقعات ہوتے ہیں پہلے بھی ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہیں ایمان لایا اور لاتے ہی انتقال ہو گیا کچھ ہی دیر میں انتقال ہو گیا تو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اقرار کر سکے تو اند اللہ وہ مومن ہے اور اگر اقرار کرنے کا موقع ملا اور اس نے اقرار نہیں کیا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے مطالبہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا اگر مطالبہ کیا گیا اور اس نے بلا اقرا انکار کر دیا بلا اقرا انکار کر دیا اقرا شرعی نہیں تھا تو اس صورت میں اس کے کفر کا حکم ہوگا اور اگر اس نے اقرار کر لیا تو وہ مومن ہے اور اگر اقرار کا مطالبہ ہی نہیں کیا گیا اس سے پوچھا ہی نہیں کیا گیا کہ تم مومن ہو یا نہیں تو اس صورت میں عید اللہ تو وہ مومن ہے لیکن اینڈ الناس اس کے اوپر کفر کے احکامی جاری کیے جائیں گے اس بات کو قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے فرماتے ہیں بقیت حالتانی اخریانی بینی بین اشدی قبل اتسا شہادت فخلی فی فشرت بعدهم من تمام الإيمان القول والشهادة به ورآه بعدهم مؤمنا مستوجبا للجنة لقوله عليه السلام يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فلم يذكر سوى ما في القلب وهذا مؤمن بقلبه غير عاص ولا مفرط بالترك غيره وهذا هو الصحيح في هذا الوجه الثانية أن يصدق بقلبه ويطول مهله وألم ما يلزمه من الشهادة فلم ينتق بها جملة ولستشهد في عمره ولا مرة واحدة فهذا اختلف فيه ايدا فقيل هو مؤمن لانه مصدق وشهادة من جملة الاعمال فهو عاص بتركها غير مخلد في النار وقيل ليس بمؤمن حتى يقارن عقده شهادة اللسان اذ الشهادة انشاء عقد والتزام ايمان واحیہ مور طبدی والا یتیم وہادا ہو یہ کا رحمتہ اللہ ہی طرح فرماتے ہیں کہ ہم نے خلاصہ بیان کر دیا ہم نے خلاصہ بیان کر دیا ورنہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ایمان اور اسلام اور کفر و نفاق کے اوپر شروع حدیث میں کتب عقائد کے اندر کس قدر بحث کی گئی ہے شروع حدیث کی شروحات جو ہیں ان کتابوں کے اندر تفصیل سے اس کے مباحثے ہیں کہ ایمان کا اہل سنت کے کی نزدیک کیا مانا ہے خوارش کے کی نزدیک کیا مانا ہے معتزیلا کے کی نزدیک کیا مانا ہے کرامیہ کے کی نزدیک کیا مانا ہے یہ تمام کی تمام تفصیلات یہ کتب عقائد کے اندر موجود ہیں اور بخار شریف کی ابتدا کے اندر بھی اس کو تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر جو کتاب کا مقصود ہے اس سے ہم اٹ جائیں گے اس سے ہم ہٹ جائیں گے تو اس لیے اتنے پر ہی ہم اتفاق کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل سے تصدیق کرنا بھی لازم ہے اور زبان سے اقرار کرنا بھی لازم آپ پر ایمان لانا دل سے بھی ضروری ہے اور زبان سے بھی ضروری ہے فرماتے ہیں وہ ہاد ہی نب زطن تفدی الا متس نین الکلامی فل اسلامی و ایمانی و اواب ہیما ویادیما و نقصانی و تجزی ممتنع على مجرد التصديق لا يصيح فيه جملة وإنما يرجع إلى ما زاد عليه من عمل وقد يعرض فيه لاختلاف صفاته وتباين حالاته من قوة يقين وتصميم اعتقاد ووضوح معرفة ودوام حالة وحضور قلب وفي بست هذا خروج عن غرض التأليف وفيما ذكرنا غنية فيما قصدنا إن شاء الله تعالى اگلی چیز بیان کر رہے ہیں اگلی فصل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا واجب ہونا آپ کی اطاعت کا واجب ہونا اس فصل کے اندر یہ بیان کریں گے اس سے اگلی فصل کے اندر حضور علیہ السلاط اسلام کی ابتدا اور اتباع کو بیان کریں گے ابتداء اور اتباع کو بیان کریں گے شیخ محق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتباع اور ابتدا میں فرق کیا اور فرمایا کہ قاضی مالکی رحمتہ اللہ تلاڑے نے دونوں فصلوں کو الگ الگ بیان کیا کہ وجوبی طاعت تا کہ حضور علیہ اڑ کی اطاعت واجب ہے یعنی جن چیزوں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا کہ ان چیزوں کو بجا لانا ہے ان کو بجا لانا ضروری یعنی جو سنت موقع کے درجے کے اندر ہیں ان کو کرنا یہ ضروری ہوتا ہے یا جو وجوبی احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دیے ہیں تو اس کو بجا لانا واجب ہوتا اور ابتباع یہ فعل کے اندر کی جاتی ہے یہ ابتدا کے اندر کی جاتی ہے یہ کرنا سنتوں کے اندر ہوتا ہے یہ کرنا سنتوں کے اندر ہوتا ہے حضور علیہ السلاط اسلام کے انداز کے اندر ہوتا ہے تو اس لیے قاضی آز مالکی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فصل کو الگ سے بیان کیا ہے تو ابتداء میں حضور علیہ السلاط اسلام کی اطاعت کے واجب ہونے کو بیان کیا ہے اور اس پر قاضی ازمال کی رحمت اللہ تعالی نے سات آیت کریمہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید رکان شمید میں فقط اتنے یہ تو قاضی از مالکی رحمت اللہ نے صرف ایک خلاصہ بیان کیا ہے ورنہ قرآن میں اور مقامات پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے ضروری قرار دیا ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے آپ نے سات آیتیں بیان کی سب سے پہلی آیت پہلے تو فرماتے ایمان جاء وجبت لأن مما اتا کہ جب حضور علیہ السلاق اسلام پر ایمان لانا واجب ہے ایمان لانا اور ایمان لانے میں حضور علیہ کی اطبابی طاعت بھی یہ ضروری ہے یہ بھی واجب ہے قدرا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یادین آمن عقی الماح و رسولہ سور انفال کی آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو فقط اللہ نے اپنے بارے میں نہیں فرمایا ساتھ میں رسول کی اطاعت کا بھی فرمایا پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر بتیس میں وہ قال خن عطو اللہ و محبوب اب خود اعلان فرمائیے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو بتیس میں ارشاد فرماتا ہے وہ عطی اللہ ترشم کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رشن کیا جائے اور سورہ نور کی آیت نمبر چون میں ارشاد ہوتا ہے 54 میں وَقَالَ وَإِن تُتِعُوهُ تَحْتَدُو اگر اس رسول کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اور فرماتا ہے سورہ نسال کی آیت نمبر 80 میں من يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهُ کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تحقیق اللہ تبارک وطلہ کی اطاعت کی اور سورہ الحشر کی آیت نمبر سات میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو تمہیں رسول دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ اور سورہ نساء کی ایت نمبر 69 میں ارشاد ہوتا ہے وقالا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی نبیوں کے ساتھ شہدا کے ساتھ شہدہ کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ اور یہ کتنے پیارے رفیق ہیں کتنے پیارے ساتھی ہی ہیں اور ایک اور آیت مبارکہ بیان فرماتے ہیں سورت النساء کی آیت نمبر چونسٹ سکسٹی فور وماسن کہ اللہ ہم نے کسی کو کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہی کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے اس کی اطاعت رسول کے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے اس کی بات کو مانا جاتا ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اب بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں قاضی رحمۃ اللہ ہی طرح ہے. فرماتے ہیں فج الا رسول ہی تا ہو اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت بنا دیے اور اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو ملا دیا میری اتحاد کرو ساتھ میں رسول کی بھی اطاعت کرو تو اللہ اس کے رسول کو ساتھ ملانے سے شرک لازم نہیں آتا شرک لازم آتا ہے جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے, برابر قرار دیا جائے اللہ کے برابر قرار دیا جائے فقط ملانا کسی معاملے کے اندر ذکر کے اندر فقط ذکر میں ملانے سے شرک لازم نہیں آتا جب تک کہ کسی غیر اللہ کو اللہ کے ذات یا اس کی صفات کی طرح نہ مانا جائے ٹھیک ہے یعنی کسی کو بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح مانا گیا تو تو وہ شرک بنے گا ورنہ وہ شرک نہیں ہے اللہ کی صفات کی طرح کسی کی صفات مانی گئی تو تو شرک بنے گا ورنہ شرک نہیں ہے اللہ کی مثل کسی کو عبادت کے لائق سمجھا اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھا تو شرک بنے گا ورنہ شرک نہیں ہے قاضی ازمال کی رحمۃ اللہ تعالی اور فقط قاضی اعظم کی رحمت اللہ تعالیٰ تمام ہی شارحین نے اس انداز میں گفتگو کی ہے کہ اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو ملا دیا ہے فرمایا واری کا بھی جزیر ثواب فقط ملایا نہیں بلکہ جو اطاعت کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کو بہت بڑا ثواب فرما انبیاء کی صحبت سے بڑھ کر کیا انعام ہوگا انبیاء کی صحبت سے بڑھ کر کیا انعام ہوگا اور جو مخالفت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو اس کے ساتھ اس کو سو اقاب کی وعید دی گئی بہت برے بدلے کی اس کو وعید دی گئی کہ ببارک و تعالیٰ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور اب جب امتسال امری جو حضر السلاط اسلام حکم دے اس کو بجا لانے کو واجب کرا دیے وجنا بنا اور جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس سے اجتناب کروانے فرماتے ہیں کہ سنتی تسلیمی رما جا ابھی حضور علیہ السلاۃ اسلام کی اطاعت کیا ہے آپ علیہ السلاط اسلام کی اطاعت آپ کی سنت کو لازم پکڑ لینا لازم پکڑ لینا اور جو کچھ حضور علیہ لے کر آئے ارشاد فرمایا اس پر سرخم تسلیم کر سرخم تسلیم کر دینا اپنے سر کو جھکا لینا یہ ہے حضور علیہ کی اطاعت مزید فرماتے ہیں کہ وقال نے فرمایا وما صلی اللہ, اللہ فردن کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس رسول کو بھی بھیجا تو جن کی طرف بھیجا ان پر اس رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا جن کی طرف بھیجا ان پر اس رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا جو نبی جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس قوم پر اس رسول کی اطاعت کرنا یہ لازم ہے اور حضور علیہ السلاۃ اسلام تمام مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہر ایک کی طرف بھیجے گئے تو ہر ایک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا لازم ہے مفسرین مزید فرماتے ہیں کہ مَن فی ہی اللہ فی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کے فرائض میں اللہ کی اطاعت کی حضور علیہ اسلام کی سنت میں آپ کی بات مانی تو اس نے اللہ کے فرائض میں اللہ کی بات کو مانا سعید السل بن عبد اللہ تستری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا شرائ اسلام کیا ہے اسلام کے بنیادی احکام کیا ہیں اسلام کے احکام کیا ہیں تو آپ نے آیت پڑھ دی کہ وما آتا کمر رسولو کہ اسلام کے احکام یہ ہیں کہ جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو جس جس کا حکم دے اس کو بجا لاؤ یہ شرائ اسلام ہے اسلام کی شریعتیں ہیں اسلام کے احکام ہیں فرماتے ہیں کمر رسول فخو وقال رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں عطی اور رسول اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں اس میں اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت مقرر کی ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی کی بات مانو اور جو تبلیغ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو مزید فرماتے ہیں وہ یوکانو ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ عطی اللہ بہادتی لہو بن ربوبیتی نبیہ بہادتی لہو بن نبوتی یعنی اللہ کی اطاعت اس طرح کرو کہ اللہ کے رب ہونے کی گواہی دو اللہ کے رب ہونے کی گواہی دو اور رسول کی اطاعت اس طرح کرو کہ ان کے نبی ہونے کی گواہی دو ان کے نبی ہونے کی گواہی دو مزید اس حوالے سے ملکی رحمتہ اللہ تعالی نے اور احادیث طیبہ بھی بیان کی ہیں اور کچھ آیتیں بھی ذکر کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کیسی وعید لازم آئی ہیں ان تبارک و اپنے اگلے سلسلے کے اندر ان آیتوں کو ان احادیث کو بیان کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزید اتباع اور اقتداء اس حوالے سے جو پرانی آیات اور احادیث ہیں ان کو بھی اگلے سلسلے میں ذکر کریں گے رب تب تبارک و ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلاۃ اسلام کی اطاعت آپ کی اتباع آپ کی اقتداء کرنے کی توفیق تطا فرمائے آمین وجہ نبی سنڈ نہ ہوتا اڈا علی ہی